دروس سیرت کے سلسلوں کا کے سلسلے کا آج چھٹا درس ہے یا ساتواں درس ہے یہ ساتواں درس ہے اور گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی نبوت اور ان پر ایمان لانے والے ابتدائی لوگوں کا تذکرہ شروع ہوا ان ابتدائی لوگوں کا ذکر اس لیے بھی اہم ہے کہ ان کو قرآن پاک نے الاولون قرار دیا ہے تو یہ سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے آگے بڑھ کر ایمان لانے والے ہیں ان کا ذکر قرآن میں اس لقب یا اس عنوان سے ان کا اس طبقے کا تذکرہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جن لوگوں کے جنتی ہونے کا بیان فرمایا ہے جن کو بشارت دی ہے جنتی ہونے کی وہ یہی لوگ ہیں سارے جو شروع شروع میں ایمان لائے ہم میں کے خطبے کے دوسرے خطبے میں جو حدیث پڑھتے ہیں مشہور حدیث اور تمام محدثین کے نزدیک صحیح اسناد ہر قسم کی کے ذوف اور شک سے پاک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا نام بنام تذکرہ فرماتے ہیں ابو بکر فل عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ سعد ابن ابی الوقاص فی الجنہ اور سعید ابن الزد فی الجنہ ابو عبیدہ ابن الجراح فل جنا ان دس لوگوں کے نام بنام ذکر کیا کہ یہ لوگ جنت کے ہیں اور یہی دس لوگ بالکل ابتدا کے اندر ایمان لانے والوں میں سے گزشتہ درس میں ان چار لوگوں کا ذکر تو ہوا جو بالاتفاق پہلے مومن ہیں یعنی حضرت خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ چار پہلے مومن ہیں پانچویں کون ہیں دو اقوال ایک سے زائد ہیں لیکن دو حضرات کے بارے میں بہت سے حضرات نے لکھا ہے سیرت نگاروں نے بعض نے عثمان غنی کو قرار دیا ہے اور بعض نے حضرت زبیر ابن عوام کو حضرت زبیر ابن عوام کے بارے میں رائے زیادہ ہے کہ یہ پانچویں مومن ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے صفیہ بنت عبد المطلب ان کا نام زبیر بن عوام بن خوی ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خدیجہ کا نام خدیجہ بنت خوی لد ہے تو یہ حضرت خدیجۃ القبر رضی اللہ تعالی علہ کے سگے بھتیجے تھے عوام جو ہیں یہ حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عل کے چچا تھے کے بھائی تھے یعنی یہ بھی بیٹے تھے خواہ کے یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں اسما بنت طبی بکر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین صاحبزادیاں تھیں جن میں سے بڑی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ان کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور سب سے چھوٹی جو تھی وہ ام کلثوم تھیں تو یہ ان میں سے سب سے بڑی صاحبزادی حضرت اسما بنت طبی بکر کے شوہر ہیں اور ایک بڑے نامور صحابی کے والد ہیں ان کے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے صاحبزادے عروہ ابن زبیر دونوں بہت مشہور ہیں اور حدیث کے مشہور راویوں میں سے ہیں عبداللہ ابن زبیر جو ان کے بیٹے ہیں ان کا ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو مدینہ میں یہود موجود تھے یہود مدینہ نے مسلمانوں سے کہا کہ یا مشہور کر دی یہ بات کہ ہم نے مسلمانوں پر ایک ایسا جادو کر دیا ہے یہودیوں کا سحر بہت مشہور تھا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کی کوششیں کی بار بار تو یہود مدینہ نے مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے ان کے ہاں نرینا اولاد نہیں پیدا ہوگی جو لوگ ان میں سے مدینہ ہیں تو مدینہ منورہ جب مہاجرین کے قافلے پہنچے تو جو پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ انہی حضرت زبیر اور حضرت اسما کے گھر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش ہوئی اور ان کی پیدائش پر مدینہ کے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو جھوٹا اور رسوا ثابت کر دیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر جن کے صاحبزادے ہیں حضرت زبیر کے ان کی خصوصیات میں سے ایک تو یہ کہ یہ اشرم و بشرہ میں سے ہیں دس لوگوں میں سے ہیں اور یہ ان چھ کی کمیٹی میں بھی شامل ہیں وہ چھ افراد جو سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے جن کے ناموں کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص میرے بعد مسلمانوں کے امور کا والی ہوگا یعنی خلیفہ ہوگا ان میں سے ایک یہ حضرت زبیر عوام بھی ہیں اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی مہمیں روانہ کی تھیں جن کو سرا یا سرایا جس کی جمع ہے اس میں سے ایک سری زبیر ہے ان کی سرکردگی میں ایک جنگی مہم روانہ کی تھی جس میں سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار اٹھانے کا اعزاز ان کو حاصل ہے یعنی جہاد کی تلوار مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس کی اٹھی ہے وہ سیدنا نہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سب سے پہلا تیر جس نے چلایا ہے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہے جن کا تذکرہ میں ان کے بعد آپ کو کرتا ہوں تو یہ مسلمان ہوئے اور بالکل ابتدا کے اندر ہوئے اور بڑے ظلم و تشدد صاحب اپنے چچا کا خاص طور پر ان کے چچا ان کے اوپر بہت زیادہ مظالم ڈھاتے رہے اس کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عن یہ بھی قریشی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں تجارتی سفر کے سلسلے میں شام کے شہر بسرا میں تھا اس بسرا کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے ایک شہر بسرا ہے وہ عراق کے اندر ہے یہ شام کے شہر کا ذکر ہے جہاں یہ جایا کرتے تھے حتلحہ کہتے ہیں کہ میں وہاں تھا تو ایک راہب کو میں نے سنا کہ کلیسا کو سو میں آبی کہتے ہیں جس جہاں پر عربی کے اندر جس کو میاں کہتے ہیں یعنی ایک کلیسا کا ایک راہ باہر نکل آیا اور اس نے آوازیں لگانی شروع کر دی کہ مکہ سے کوئی آیا ہوا مکہ سے کوئی آیا ہوا تو کہتے ہیں میں آگے بڑھا میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں تو اس نے کہا کہ مکہ کی کوئی خبر ہے میں نے کہا میں تو خود یہاں پر ہوں تو اس نے کہا کہ وہ مہینہ آ گیا جس کے اندر نبی آخر الزمان زمانے آنا تھا تو وہ آ چکے ہوں گے مکہ میں اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور وہاں سے وہ چٹیل میدانوں اور نخلستانوں کی سرزمین کی جانب ہجرت کریں گے اگر تمہیں موقع ملے تو ان کا ساتھ ضرور دینا فرماتے ہیں کہ میں اپنے سفر سے واپس آیا تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں تو پیچھے کے حالات کا کوئی کوئی معلوم کرنے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا تو میں نے آتے ہی مکہ میں پوچھا کہ کوئی نئی بات میرے جانے کے بعد جو ہوئی ہو تو لوگوں نے کہا ہاں نئی بات یہ ہوئی ہے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابو قحافہ کا بیٹا اس کے ساتھ ہو گیا ہے یعنی بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس سے بعض حضرات نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ پانچویں مسلمان یہ ہوں گے اس لیے کہ کسی اور کے اسلام کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی اور ساتھ ہوا یہ ہو سکتا ہے لوگوں کو خبر نہ ہوئی تو کہنے لگے کہ میں سیدھا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے پاس گیا اور ان کے ذریعے سے اللہ جہ شانہ نے ان کو جو ہے وہ اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ان کی بھی کچھ خصوصیات ہیں ایک تو یہ کاشرا بشرہ میں سے ایک یہ کہ بدر میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور بھیجا تھا اور یہ ان آٹھ لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی مگر بدر کی غنیمت میں سے ان کو حصہ ملا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان سے فرمایا کہ تم بدر کے ثواب میں شریک ہو عثمان غنی کی طرح اور ان باقی ان دو کے علاوہ چھ افراد اور بھی ہیں. یہ،, یہ بھی حضرت زد بکر صدیق کے دامات میں نے بتایا بھی آپ کو کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین بیٹیاں تھیں ایک تو ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری وہ جو حضرت زبیر کے نکاح میں تھیں حضرت اسما بنت ابی بکر اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر وہ ان کے نکاح میں تھیں یہ حضرت بکر صدیق کے داماد ہیں اور یہ بیٹی حضرت البکر کی بہت چھوٹی تھیں سب سے بچوں میں ان کے کم عمر بعضت نگاران نے لکھا ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی ہیں بعض کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی تھی اس عمر کے اندر ان کی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر خطابات دی دو چیزیں ان کی مشہور تھیں ایک بڑے صحیح تھے اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا ایک غزوے کے موقع پر تو یہ بہت مال لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلحت الجود کہا جود عربی کے اندر سخاوت کو کہتے ہیں اور اصل جو ان کا دن تھا جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلحۃ الخیر کہا وہ غزب احد کا دن تھا یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے غزب احد میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جان ساری کے ساتھ حفاظت کی اور اس پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کا دن تو سارا طلحہ کا ہی تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو صاحب العہد کہتے ہیں کہ عہد کے دن کا وہ شخص جس کو اللہ انہیں سب سے زیادہ سعادتوں سے نوازا کیونکہ احد میں آپ کو پتا ہے کہ حالات کیسے ہو گئے تھے اور اس میں جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور جان ساری کے اوپر جم گئے تھے ان میں سب سے اہم ترین کارگزاری یا شجاعت کے وہ خاص جوہر جو دکھائے وہ یہ طلح اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائے اور ایک دفعہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ من ہمن نحبہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ وفا کر لیا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول سے وہ انہوں نے پورا کر لیا اللہ نے اس کی سنت دے دی تو ایک عربی ایک دیہاتی آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ قرآن میں یہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ اور رسول سے اپنے وعدے پورے کر لیے وہ کون لوگ ہیں کس کو کہا ہے اللہ پاک نے آپ کے ان ساتھیوں میں سے وہ کون ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے جواب نہیں دیا کہتے ہیں اتنے میں وہ صاحب ادھر ادھر کہیں آگے پیچھے سے صاحب بیٹھے تھے لیکن جواب نہیں ملا اتنے میں طلحب ابن عبید اللہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے پوچھا کہاں گیا وہ ساحل پوچھنے والا کدھر گیا تو وہ کھڑا ہو کے رسول اللہ میں ادھر بیٹھو کہا کہ یہ ہے وہ شخص کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وعدے پورے کیے کہتے ہیں کہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس پر آپ سوار تھے وہ دشمنوں کے اندر گر گئی اور میں حضور کے ساتھ تھا تو میں چاروں طرف گھوم کر چاروں طرف سے حملہ تھا تیروں کا بھی اور تلواروں کا بھی تو میں چاروں طرف گھوم کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر چلا رہا تھا تاکہ کوئی قریب نہ آئے اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس میرے مجھے اپنی سواری کے چاروں طرف گھوم گھوم کر تیر چلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو کہا کہ آپ نے میرے حوصلے کے لیے مجھے کہا کہ ارمی اور یہ حضرت اگلی بات ہے سعد کو آپ نے فرمایا اور اس کا ذکر آ جائے گا آگے کہ بہرحال ان لوگوں میں سے آپ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی خاص طور پر حفاظت فرمائی اور اسی پر آپ نے فرمایا کہ احد جو ہے وہ پورا کا پورا حضرت طلحہ کا تھا ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتے داری اور بھی ہے اور وہ یہ کہ یہ آپ کے ہمذلف ہیں حضرت زینب بنتے جہش ام المؤمنین مشہور ام المؤمنین ہیں ازواج متحرات میں سے ان کی بہن حضرت ہمنا بنتے جہش وہ حضرت طلحہ کے نکاح میں تھی اور ایک اور ان کے ہم ہیں اور وہ ابو سفیان ہیں ابو سفیان کے نکاح میں ہندہ تھی جو اتبا کی بیٹی تھی ان کے نکاح میں بھی اتبا کی دوسری بیٹی تھی جن کا نام ام ابان تھا اس لحاظ سے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو ہیں کیونکہ ہندہ ان کی والدہ تھی اور ام ابان ان کی خالہ تھی تو کسی نے ام ابان سے امّ ابان بڑی ذہین فتین حسین و جمیل خاتون تھی کہتے ہیں ان کو نکاح کے لیے مکہ کے تمام روحسا اور مالدار سرداروں کی پیشکشیں تھیں نکاح کے پیغام سب نے بھیجے حضرت اللہ نے بھی بھیجا تو انہوں نے حضرت الحہ کا پیغام قبول کیا ام ابان نے سیرت کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے امّ ابان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے سارے پیغامات میں سے طلحہ کا پیغام کیوں قبول کیا تو انہوں نے چھ باتیں ارشاد فرمائی اور یہ چھ باتیں آپ کے کام کی ہیں یہ اخلاق کا بیان ہے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں طلحہ کا پیغام اس لیے قبول کیا کہ جب مجھے ان کے اخلاق کی خبر ملی ہے ان کے ان کے گھر سے کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہیں کشادہ روح گھر کے اندر آتے ہیں اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں دو باتیں کہا کہ اگر کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے کنجوس نہیں ہے اور اگر کچھ نہ مانگو خاموش کھڑے رہو ان کے سامنے تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ مانگا جائے تو میں دوں اور کہا کہ اگر ان کی کوئی خدمت کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں یہ ام ابان نے چھ باتیں ان کے اخلاق کی بیان کی اور کہا میں نے اس بنیاد پر ان کا پیغام قبول کیا ان سے زیادہ مالدار لوگوں کے پیغامات کو چھوڑ کر تو یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہیں سولہ سال کی عمر میں یہ یا بعض سترہ کا قول بھی ہے اٹھارہ کا بھی ہے کہ اس عمر کے اندر یہ مسلمان ہوئے ہیں پھر بن نبی وکاس ہیں ساتویں یا آٹھویں شخص جو مسلمان ہوئے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اسلام لانے سے پہلے تین دن پہلے میں نے خواب دیکھا اپنے اسلام لانے کی وجہ بیان کرتی اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ پورے مکہ میں اندھیرا چھا گیا ایک سخت قسم کا سناٹا اور ایک پوری تاریخ ہو گیا مکہ مکرمہ اور پھر اس تاریخی میں میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی روشن اور چمکدار چاند طلوع ہو گیا اور میں اس چاند کی طرف چل پڑا تو میں نے چلتے ہوئے دیکھا کہ ابو بکر صدیق علی مرتضی اور زید ابن حارثہ مجھ سے پہلے اس چاند تک پہنچ گئے یہ میں نے خواب دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے سوچا کہ میں ابو بکر کے دوست ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ سے میں نے ارض کیا تھا پچھلے جمعے کے اندر یہ وہ پانچ لوگ ہیں جو خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان جو حضور کے پاس لے کر آئے اور پھر سب اشرا و بشرا میں شامل ہوئے تو کہا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور اس میں آپ کو بھی دیکھا ہے کہ یہ جو چاند طلوع ہوا مکہ کی تاریکیوں میں آپ مجھ سے پہلے اس تک پہنچ گئے تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تمہارا تمہارا خواب سچا خواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں مجھے لے گئے اور میں نے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے کہا کہ آپ کس طرف بلاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی وحدانیت کی طرف اور ان جو دعوت ہے اسلام کی وہ دی اور میں نے کہا کہ میں, میں نے بلا تاخیر اور بلا تامل اشد اللہ الله اہ ارشد محمد رسول الله پڑھ تو یہ یہ بھی ابتدائی پہلے دس لوگوں میں سے جو اسلام لائے ہیں ان میں سے کی حضرت حضرت سعد ابی وقاص ہے جس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سعد جو ہے وہ اس میں ایک اشتباہ ہوا شاید میں نے حضرت طلحہ کو پہلا تیر انداز قرار دیا پہلے تیر انداز یہ حضرت سعد ابی وقاص ہے اور انہی کے وہ اس اس اس اس اس تیر اندازی پر جو نے عہد کے اندر کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ارمیاں سعد فدا کا ابی و امی کے ساتھ مارو تیر میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان اور یہ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے یہ تو سنا کہ فدا کا ابی میرا باپ تم پر قربان اور اپنے بعض مخلصین سے کہا کہ فدا کا امی میری ماں تم پر قربان کہتے تھے کہ میں واحد شخص ہوں جس کو حضور نے فرمایا کہ میرے ماں باپ دونوں تجھ کے قربان تو یہ سعد بھی نبی وقاص ہے اور یہ جب اسلام لے آئے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی اور نہ دھوپ سے سائے میں جاؤں گی مکم کرما کی دھوپ بڑی سخت چلچلاتی چلاتی بھی دھوپ ہوتی گرم موسموں تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہی اور نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا دوسرے دن پھر اسی طرح اور دوسرے دن تک بندے کو کمزوری ہو جاتی ہے تو اٹھ کر جب شام ہوئی دھوپ ختم ہوئی تو اندر جانے لگیں تو ذوف اور کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا گئی تو حضرت نے کہتے ہیں اپنی ماں سے کہا کہ ماں تجھ سے میرا جو تعلق ہے یا جو محبت ہے وہ تجھے بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے یہ تو تیری ایک جان ہے اگر ایک ایک کر کے تیری سو جانے بھی ہوں اور وہ سو کی سو جانے نکل جائیں اس شرط کے اوپر کہ میں محمد مصطفیٰ کا دین چھوڑ دوں تو یہ میں نہیں کروں گا حضور کا دین نہیں چھوڑوں گا چاہے ایک ماں نہیں سو دفعہ ماں اس کے اوپر قسم کھا لے کہتے ہیں یہ اتنے عزم اور اس قدر جذبے کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ ان کی والدہ نے اپنی قسم توڑ دی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس سے یہ ٹلنے والا نہیں ہے اس چیز تو یہ بھی ابتدائی لوگوں میں سے یہ تو قریش کے لوگ تھے قریش سے باہر جو لوگ بالکل ابتدا کے اندر ایمان لائے ایک تو زیاد ابن حادثہ آزاد شدہ غلام تھے ایک اور صحابی کا تذکرہ جن کا جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی کسی کو انسان چن لے اور وہ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بنو غفار قبیلہ ہے یہ غفاری لفظ نہیں ہے غفار تو اللہ کی صفت ہے اس کی طرف نسبت کر کے بعض لوگوں کے نام کا حصہ غفاری ہوتا ہے یہ غفار ہے قبیلہ اور یہ مکہ سے باہر رہتے تھے ان کو کہیں سے خبر ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبوت کے دعوے کی نبوت کے اعلان تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر دیکھو مکہ میں پتا کرو کہ سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے بھائی آئے اور پتا کیا اور واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بت پرستی سے بیزار ہو چکے تھے نبوت سے پہلے ہی اچھا نماز کا پتا نہیں تھا ظاہر ابھی تو شریعت نہیں آئی تھی لیکن جیسے بن پڑتا تھا ویسے کچھ نماز بھی پڑھتے تھے جو ان کو اپنے طرف سے اس وحدہ اللہ شریک کی عبادت کی کوشش کرتے تھے جس کا ان کو پتا نہیں تھا کیونکہ نبی کوئی نہیں تھا, جو تھا تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے بھائی آئے تو گئے اور وہ خبر لے کر واپس آئے اور کہا کہ کیا تم نے پایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کا کیا کہتے ہیں تر کہا کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ان ان چیزوں سے روکتے ہیں شرک سے روکتے ہیں ان چیزوں سے روکتے ہیں ان کی انہوں نے کہا چلو تم گھر پہ رہو بھائی سے کہا اور میں جاتا ہوں اور میں جا کر اب خود معلوم کرتا ہوں کہ کیا ہے تو یہ ہی کہتے ہیں کہ میں آیا البتہ بھائی نے ان کو یہ بتا دیا کہ مکم مکرمہ میں ان کی بڑی شدید مخالفت ہے اور معاملہ بھی ڈھکا چھپا ہے الل اعلان نہیں ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ میں آیا اور مسافروں کی طرح آ کر حرم میں آ گیا جس طرح مسافر آتے تھے اور میں آ کر حرم میں سارا دن گزارا کہ کوئی مجھے نظر آئے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا جس سے میں پوچھوں نہ ان سے ملاقات ہوئی تو شام ہو گئی تو میں مسافروں کی طرح میں ادھر ہی حرم کے اندر یعنی بیت اللہ کے اندر میں لیٹ گیا چادر اپنی بچھا کر تو کہنے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ مسافر معلوم ہوتے تو میرے ساتھ میرے گھر چلو تو کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا اور رستے میں انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم کس لیے آئے نہ اپنے گھر جا کر مجھ سے پوچھا وہاں کھانا کھلایا اور سلا دیا اور صبح مجھے لے کر واپس حرم آئے اور حرم میں مجھے چھوڑ دیا کہتے ہیں میں نے پھر دن ادھر ادھر دیکھتے بھالتے گزارا پھر کچھ نہیں پتا چلا مجھے شام ہو گئی رات ہو گئی میں نے چادر بچھائی وہی شخص دوبارہ آ جس مجھے گزشتہ دن لے کر گئے تھے مجھے کہا کہ لگتا ہے تم جس کام کے لئے آئے تھے وہ آج بھی نہیں ہوا میرے ساتھ چلو مجھے اپنے گھر لے گئے نہ راستے میں کچھ پوچھا نہ گھر جا کر کچھ پوچھا کھانا کھلایا سولا دیا صبح دوبارہ لا کر حرم کے اندر چھوڑ دی اب یہ تیسرا دن کہتے میرا تیسرا دن بھی گزر گیا۔ شام ہو گئی وہی شخص پھر میرے پاس آیا اور کہا کہ لگتا ہے پھر تم وہ ہو تو مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور کھانا کھلا کر مجھ سے کہنے لگے کہ اگر مناسب سمجھو تیسرا دن تمہیں ہو گیا اور تم اس طرح مسافروں کی طرح بیت اللہ میں پڑے ہو جس مقصد کے لیے آئے ہو اگر چاہو تو مجھے بتا دو شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں تو کہا کہ میں ان دو تین دنوں میں اس کے ساتھ رہ چکا تھا میں اس پہ اعتماد کرنے کا دل چاہا تو میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں کسی کوئی نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو میں ان کا پوچھنے کے لیے آیا ہوں میں نے بھائی کو پہلے بھیجا تھا وہ یہ خبر لے کر آیا اور اب میں خود اس کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم صحیح جگہ پہنچے میرا نام علی ہے یعنی یہ مرتضی شیر خدا تھے تو کہا کہ میں کل تمہیں لے کے ان کے پاس جاؤں گا لیکن یہاں صورتحال ایسی ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ تم اس مقصد کے لیے آئے ہو تو اگر کوئی رستے کے اندر ایسا بندہ مل گیا جس کو یہ شک ہوا کہ میں تم کو لے کے جا رہا ہوں تو میں بیٹھ جاؤں گا اپنا تسمہ ٹھیک کرنے لگوں گا تم آگے گزر جانا رکنا نہیں تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ ہم دونوں ساتھ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں مجھے اس طرح سیدن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عن حضور کے پاس لے کر گئے اور میں نے حضور کو دیکھا حضور سے پوچھا کہ آپ کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں حضور نے بتایا یہ ایمان لے آئے کہنے لگے کہ جب ایمان لے آئے تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ اور اس بات کا انتظار کرو کہ جب ہم اس دعوت کو کھول دیں اور اللہ جل شاہ ہمیں غالب فرما دیں تو تب تم اپنے اسلام کا اعلان تم بھی کر دینا یہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی نعمت اللہ جل شاہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اسلام یہ کی کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یوں چھپا کر اپنے ساتھ لے جاؤں میں تو صبح اسی جگہ اس کا اعلان کروں گا مکہ مکرما کے اندر صبح تو گئے اور جا کر بیت اللہ میں سارے قریش بیٹھے ہوئے تھے سردار تو اونچی آواز میں کہتے ہیں میں نے میری جتنی قوت تھی میرے پھیپھڑوں میں میں نے اتنی زور سے صدا لگائی کہ اشد ان محمد الرسول اللہ تو کہتے ہیں یہ آواز میری گونجی بیت اللہ میں تو ایسے لگتا تھا جیسے بھڑوں کے چھتے میں کسی نے پتھر پھینک دی اس طرح میرے اوپر یہ لوگ ٹوٹے سارے کے سارے ویسے بھی پردیسی تھے مسافر تھے تو کہنے لگے کہ جس کے ہاتھ میں پتھر تھا جس کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز تھی تو مجھے اتنے لوگوں نے مارنا شروع کیا مارنا شروع کیا کہ میں بالکل بے دم ہو کر گر گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے تھے تو کہتے ہیں وہ آئے اور مجھے انہوں نے لوگوں کے درمیان مجھے پہچاننے کی کوشش کی تو ان کا اندازہ ہو گیا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے تو کہنے لگے کہ انہوں نے لوگوں کو روک کر کہا کہ اللہ کے بندوق قبیل غفار کا آدمی ہے اور یہ ہمارے تجارتی قافلوں کا رستہ ہے جہاں سے اس کا قبیلہ بیٹھا ہے تو کیوں اپنی تجارت اگر یہ مر گیا یہاں پر تو کیسے گزرو گے پھر ان جگہوں سے تو کہا کہ انہوں نے لوگوں کو ہٹا کر مجھے نکالا اس میں سے اور میں نے واپس آیا لیکن جان باقی تھی کہتے ہیں میں نے کہا کہ کل دوبارہ اعلان کروں گا تو کہتے ہیں اگلے دن پھر میں کیا اور اسی اپنی حالت کے اندر منہ سوجا ہے آنکھیں سوجی ہوئی کل کی ساری پٹائی کے اثرات ہیں کہتے ہیں میں نے پھر جا کر ایک زوردار آواز لگائی کہ ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کہتے ہیں کہتے پھر دوبارہ گزشتہ دن کی طرح لوگ ہیں اب تو لوگوں کو کل کا غصہ بھی تھا کہ کل اس کو عباس بچا کر گئے یا آج پھر آ تو کہتے ہیں پھر دوبارہ میرے اوپر لوگ آئے اور بہت بری طریقے سے مجھے مارا لیکن میں نے مجھے پھر حضرت عباس فرشتہ رحمت بن کر دوبارہ سے آئے پھر آ کر میرے سامنے مجھے نکالا لوگوں کے درمیان میں سے اور دونوں ہاتھ کھول کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندوں قبیلہ بنو غفار کا آدمی ہے مار دو گے تو کل تجارتی قافلے کیسے لے کر گزرو گے اس کے علاقے سے تو کہنے لگے کہ یہ دو دن ان کے ساتھ ہوا پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے رخصت کرتے ہوئے دو باتیں ارشاد دو نصیحتیں ارشاد فرمائی میرے حبیب نے مجھے کہا پہلی نصیحت مجھے یہ کہی کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرنا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا اور دوسری بات مجھے کہی کہ قل قلقان مرن کہ ابو ذر ہمیشہ سچی بات کہنا چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو کہ یہ دو نصیحتیں مجھے ارشاد فرمائی ان دو نصیحتوں پر ابو ذر نے ایسا عمل کر کے دکھایا کیا علیہ کے اندر روایت لکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں کہا کہ یہ آسمان جتنی چیزوں کے اوپر تنا ہوا ہے جس جس چیز کے اوپر آسمان تنا ہوا ہے اور جتنی چیزوں کو زمین نے اٹھایا ہوا ہے ان سب کے اندر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے ابوذر سب سے سچا ہے ان کے اندر یہ اس لیے, اس لیے کہ فرمایا کہ مجھے میرے حبیب نے کہا تھا کہ ابو ذر سچی بات کہنا چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو انشاءاللہ باقی حضرات کے بارے میں اگلے جملے میں وہ آخر